السلام علی محمد محمد. علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ چند اتوار دوارن میں حوالے کا عقائدین حوالے کا مختصر آرائش سے پیش بنیت محمت حوالے کا مختلف سوالات تو دین کچھ امامتی دی دی مطلب موضوع واضح تر ہوا فری کو بھری کچھ سوالات دینوں بس اور سوالات کو جوابات پہ مل تاکہ امامتی موضوع واضح کو پھری تو دے پیدے وارات کو نگاسی مختصر سوال جواب کا ورنہ سوال چکے تو اٹھائے ہوئے کہ کی امامت چنکی ساثری حافظ ہو سرت قادین ہو امامت اضافی اور امامت حقیقی بحث چکے بیاں ہوا امامت اضافی سے کیا مراد ہے یعنی امامت اضافی چلے زرمین جب اتبوت بھی نو تو چھپ توجیب جی ہے ضروری تو چھوخر سے شعبین ہو عجیب ذکر سے کہ امامت حقیقی کے اوصاف میں سے کوئی ایک جو صفت گامہ امام ہے ہاں جو علم میں کا فاطمی ہونا شجاعت ہونا ثقافت ہونا خوریشی ہونا قریشی ہونا دونوں گامے دہچا کہ درست بیان سو سے دے, دے ورنہ امامت حقیقی خریدے و اوصاف جتنے بھی اوصاف بیان سوثے والن دے صفات کو نینا اگر چک ہیں یا کوئی ایک یا بعض صفات اگر امام چکن میرا رہنا د والد امام طلا اے امامی مقابلے والا امام اضافی کئی امامت طل امامت اضافی مثلا جیسے کہ یعنی بارہ امام نا ایک امامت کی شرائط ظاہری حکومت تھوا ایک مملکت وسیع تھوا دو خوش حکومت بیا اور دو ایک خوشی اسلامی حلال حلال حکم کن نافذ بیا جاری بیا حدود اور شریت حکم نافذ بیار. ان نافذ وا ہاں سا امامتی شغونات کُن میں تو لیکن فضیلت ہو امامتی دی صفات ہو اور یعنی آئمی میں امام حسن کا پل اور علیہ السلام لا ساڑھے چار, چار سال تھو باقی آئی امام جمن پوری دنیا کی حکومت بھی اور اسلام مکمل <سؤال> طور پر نافذ بھی باقی امہلا امام صبح امام بغولا جس ظاہری حکومت کو متھوک ٹھولا میں تھوک بھی ہوا جاشی سوانت ہمارے بارہ ایما امسومین میں سے اکثر بولا جیسے نو امام بولا ظاہری مملکت وسیع پر حکومت کا حکومت کرنے کا اور امام کی حیثیت سے حقاء شریعت نافذ کرنے کا خون موقع محسوس شبل محسوس حقہ میں جھوڑ یعنی ظالم حکمرانوں کی وجہ سے موقع میسر نہیں ہوا آ تاریخ قواعد یعنی عالمین تمام فضلت کا میت باوجود علم نہ تاؤع نہ شجاعت نہ فاطمی ہونا عالمی ہونا اور بنی حاشم سے قریشی ہونا دی تمام صفت گاما تمام مسلمان کن گاما ہے تمام حکمران گامہ بتے بہترین انداز ان تو فضلت کے باوجود ظالم حکمران کن سیانوی امام کن گاما سو نظر بند یا سو جھیلی تاثیات اور خون لا کسی صورتوں سے ہاں میوں نگاہ حکومت نے دی ذمہ داری اللہ تو او مچوس بلکہ میوں لا ہاں جی نظر امام کو جیسے امام مشق عظیم شاہ باری ہوتی فری خاپ ہو پہلی کم از کم سال ہی تعداد پر بیس چار سال میں سے ورنہ سات سال کا بھی قول ہے سال کا بھی قول ہے تو دیو جگہ میں دلچسپ امام خن لا کھون ظاہری حکومت میں مشہور جناب جی مام مشق عظم شاہ باری خاص طور پر, پر دوزار خن حلوی تھی دوزار خن امام انعام شاہ رین کھون جس طرح شار کو پیاز والے ٹماٹر والے آلو والے سے ان کو سونے کے کھجور والے امام انعام کھاجور کیسن جی ہے یق امام سو سنا یوک امام, امام سلام کلام سمتھا باقی امام انعام واہ زیادہ بھی پتہ یعنی کہ امام کو نے زوزار کن جیل تانچکوں قتل بھی چکوں سہترین سزا تانچ اپنا دل لگا آئمان نے ڈسپلن ٹھہریں یا اپنا حکومت دے وجہ سکے یعنی معاملہ متفظ میں یہ کہ یعنی امام کو حکومت چلائی بے اس قوت میں متو صلاحیت میں اتوار استداعت متو ایسا نہیں غالم حکمران کو نہیں وجہ سکے یعنی کہ امام کو لہٰ ظاہری نظام حکومت شریعت احکام کو نافذ بھی اچھی دی فضلت کو کھولا موقع میسر مسوخ دو خرید دی حکومت ظاہر حکومت بے موقع میسر مسوع دی امام اپنی امامت کو حضرت علی نسبت بس والا دی امام اپنی امامت امامت اضافی ذیلی ورنہ آتی تمام اما گیارہ امام بغامہ امام زمان خواب وغیرہ تو اے دس امام بغامہ یا ظاہری حکومت کے علاوہ ہاں جی دیش کے علاوہ گا امامت یہ تمام شرط ارکان جو سابقہ درس و ندان سنچوس ہے گا زاویق گا سنکھ کمی پہ خصوصاً امامت ارکان کناہ ترین رکن علم کامل کا ہونا علم کامل ہونا دی شرط و ہاں جی پوری امت محمدین سب سے علم لحاظ کا ہر دور کامل ترین ہنسی یعنی وقت امام کنکھی یعنی امام کو السوشی کوئی سوال تھی سے تاریخ سے کہیں ایک مہرد خواہاں کی سمت یعنی امام کو کم عمر امام امت بھی ہاں جی یعنی کم عمر امام امت امام محمد تاکہ فیو جو نو سال یا آٹھ سال عمر امام رضائف ہے پو دنیا کے شہید تھے تو شہیدوں سے بال لا صرف امامت کے ساتھ شافن نیوں سے اعتراضی نو سالہ بچوں کیسے ہی محمد کرے گا کوئی محمد منصب کچھ بھی ستھوں زیر بنند وامون اور رشی کی شیشوں کو دلبار لگائے ناراندی ماں محمد رکھیں پھر صلاحیت استعداد ناراض پھر علمی قابل شاسل امام الرگوش کو امت یا راہباری لڑگوش دے سب سے اہم جس کو علم کامل بنندیل میں کامل پر دیہی نام راست زیر ش دربار بس اور جسر مارخین لکھا ہے کم از کم تین سو چار سو می علما دانشمندان گامہ جمب دینا معمول رشید پابندی کاج القزات پر دیدام صلاح کے چیف جسٹس آپ پاکستان جو سفو دیدامانی کا کاض القضا تمام مسلمان کے نیچوں پر شغ و قاضب دے شاست میں منتاف ہو یاہیا ابن اقسم جیسے خون جیسے امام محمد تقیث علمی مناظرہ بلا کھوں پھر امام محمد تقی نو سالہ بظاہر ایک بچہ ہے خان جو امام خاص طرواری شاست اور دے نام و خوشی نامن رشید حکم کا یحییٰ ابن اقسم اسے امام علیہ السلام کے سوال بس تو ایک ہی سوال کیا یا سوال چیک میں کا اچھا یہ خاموش سُس خلا شرمندگی سست ٹھیک ہے خوش امام لو چُس یا امام اچھا خرید چونکہ حجی مسائل کن حق سے مسائل کن شمار ہوئی ایک بچہ چیل حاجی مسائل تو من ناممکن تھا ہے دوپہر خوشی حجی مسائل چس کہ امام اگر چک حجی حالتیں احرام حالت شکار بھی نہ دے کہ حکم بری نازک چین دے بن امام شابت کو سلم لے یہ ابن <تصالح> <inhibitor> یہ ریج سوال کو بالکل مبہمل غیر واضح جو واضح میں ماں سوال کو 32 شق پر مشتمل سوال فس جس آئے دھی شکار کو کس میں شکار با برین ، با باہری ان با چھوٹا جانور ان با بڑا جانور با پرندہ ہند با, با, با حلا گو با حرام گو جانور با شکاری ہوئی کھلی چیز پا سوال پہلے بتیس سوالسم سے دی بتیس سوال پناہ گئے وہ لٹرس پن کون سی سوال کا آپ کو جواب چاہیں حیرانی پریشان ہو خاموش ہوں تمام اہل مجلس خاموش ہوں پریشان سو سکھوں گا ماں ہاں تعجبی شکاس یار ایک چھوٹا بچہ وقت قاضل القداد کو خاموش کر رہے ہیں اور جواب ان جراد ضرورت خود آخر یو کسل بھی یا امام یانگ سوال گامی جواب کو ایک ایک کر کے یانگ لدی, لدی جواب کو شہز سنگالدامی جواب مطلوبی ہوگا دی سوال پہ دریامز ہو ایک ہار منائے ہوئے سے اچھا امام فہبت کھولا شرح شدہ یعنی امام کو دے عظیم ہنسی پھر تاریخ امام فہبت سے کھولے سوال چک تو کھولا دے امام سوالی جواب کو یہ تاریخ نے لکھا ہے تو ان چھجبانوں دو بھرے یاریں گے امام خن ہاں جی کہوں گا ماں جی ان خدا شکو شکو نسبت دس وحلہ دے گیارہ ہم باقی دس امام بو امام ضمان پوری دنیا کی حکومت بنواتے آخر تو دنیا کا عدل انصاب اسلام خبر اسلام حقیقی معنیٰ نافذ و تحفہ مسوخی پوری دنیا کا اسلامی حکومت کا امراض عدل الہ قائم یعنی باقی دس امام بو دشاہری حکومت کو نما تھا دو علاوہ گا قسم علمی اے امامت شرائط کے گا قسم قمی میں دو ہری جو ہے امام کو اے امام کو امام, امام مغل علی بھیا اپ مقابل اولا امامت میں نہ امام گامہ جو ہے یعنی امام گامہ امامت و امامت حقیقین کو گامی امامت امامت حقیقین جو دن نسبت و امام خدا امام کُن دخریا مقام بگایا سواج اقسام اٹھائیس سے کیا امام حقیقی اور امام اضافی دونوں بارہ اماموں میں ہی ہے یا امام زاخیر بارہ امامی دی دائری نبیوں سے نام باقی اولیا کھلنا امام ام ام اضافی زمین بارہ امام بولا امام حقیقی زمین دو اینا چین رجی سواج وہ نا حقیقی حقیر بازی میں ممکن نہیں آتی اور مختلف راحیت ہو تو لیکن جہاں تک والا سمجھوں میں لحاظ کا دانا جو آپ جو شہزت کہ حقیر علمی کی روشنی امام حقیقی اور امام اضافی جنگ اس کا جو ہے باد عقیدۂ اس کا بارہ اماموں ہی سے مربوط عاقدہ ہے جو بارہ امام خود ہی آپاسیت کی نسبت چین باقی امت اولیاء اولنا علماء نے جن جس پہ نسبت میں شعد جو, جو شرائط و ارکان ہاں اور صفات شوری و معنوی شاست منصبِ امامت فری فیصل تقادی ذکر ویسے دے شرائط ارکان ساما بارہ اماسمین بطور عتم پایا جاتا ہے کون دوں گام گانگیا سو سید اور کسی بھی زاویہ سے دی بارہ امام بینو ہنج کوئی نسبت یا اضافہ اگر چی کی یوجنا ہے تو یاد بارہ امام کے درمیانی یتیم امت مسلم باقی افراد سے جی بارہ امام کو نڈے سے کوئی موقعہ اور معاہضہ نہیں کیا جا سکتا ہے ہاں جی اور یہی حضرات یا بارہ امام پہ یہی حضرات ہی ائیماں ہیں اور اولیاء ہیں جو امام سائن اور اولیاء اللہ ہیں اور امت کے امام بھی ہیں یا ہسٹوں یا بارہ امام پہ اسی وجہ سے جو ہے سلسلہ تحریکاتی تمام صلاثلکن تھامہ یا بارہ امام کنڈے سے تھکن اور اہل بیت ذریقہ یدن بدن ہاں جو افضل موجودہ سید مسلم خاتم علم حضرت محمد مصفحٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے دوہری جو ہے یعنی اللہ یہ امامت اضافی اور اعمت حقیقی دہت و بارہ امام کو خودی درمیانی یتمن باقی اولیاء الہم غامہ خون امت ایک کامل حسین ولی ضروری اولیا شاست اولیا باپ و اعتقاد یا واجبات پی رامی کا اولیاء اللہ ان میں حیثیت دا دا اعتقاد یاپو ضرور دو ان شاء اللہ ولیت باپانہ جہاں دیکھا سوال اٹھائی ہو کہ آیا متی بزرگاندین عقدے مطابق امام چنگس کو معصومین ہیں جی اور حدیث سی جین دلیل کی چانگیت میں نہ مران اور واشین نے لحاظ کار ہیں جی سکھ بہادرت امیر کا بیر سے دعوت آئمی دہ سلسلی بہادوں سے نجول دعا فاتحہ دیکھا گزل کی چادہ معصومین پاک را چادہ ہاں معصوم پاک رازرے تحمہ چب جیلا ہاں جی دے کا دعا پاتے دینا لفظ چادہ معصوم پاک رازرے دی دعا پوش تحمہ چب جی چادہ عرفاتی کر کے چب جیل زبین معصوم معصوم ہانجی گناہوں سے پاک دینے معصوم کے یہاں پاک و سنکل سے تو ڈبل تاکید کیوں سر امریکہ بھی سلسلے لوں لیکن بے وہلا دونوں لفاطیہ بے وہلہ ہاں جی شادہ معصوم پاک رضرے دیکھا لفظ معصوم پاک شادہ لفظ تحمدی اور معصوم پذا سید پاک پساؤں سید دوہری یعنی امیر کبیر دعوت تمام دعوت نساموں دے وارتوئین سے چادہ معصوم پاک رضرے دینوان کا یعنی گی اول یعنی سلسلہ زاب پیرانی طلقات گامی آخر اور یعنی اچھا امام کن بارہ امام پہ چوک صحمہ پیغمبر حضرت خادمۃ ہاں جی جون معصوم میں دو علاوہ یعنی کو پاس ہاں ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا کن گامہ معصوم ان میں گاتیا کر دیں یعنی ایک لاکھ چوبیس ہزار معصوم کو یعنی ایک شخص ہے ہاں جی اور پیغمبر فاپو ایک لاکھ چوبیس ہزار اور باقی گیارہ بارہ امام پور جون معصوم اندر بھی چاردہ معصوم سمرات و بارہ امام پی کا رسول صلی اللّہ عسلم نے حضرت زہرا السلام اللہ علیہ فاقع مقدس ذات و دیکھا اضافہ بھی یعنی اندی مجموعہ چادہ معصوم زرت سہمت چبری زرت ونہ دعوت میں نُن دی چادہ معصوم پاک رازر سہمت چبری معصوم چبری رازر دعا دو دو فاتح دوبی علاوہ حضرت امیر کا بھی سید علی حمدانی الحقی مادت القربہ معدت نمبر دسان شعبی نظر دید دینو معدت نمبر دس حدیث نمبر سات دی حدیث و نقل ان اسبا بن نواتا اسبا بن نواتا پمر صابی ان عبداللہ الاباس نقلبت خالع عبداللہ ابن عباس کا سلیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول مَ لسث رسول صلی علیہ وسلم یافتہ دل جا قسل خوشنی انا والَ ماں محمد دو نعلی علیہ السلام و حسن حسین اور حسن الحسین حسین صلی اللہ سلام وط ات المن الدل حسین اور اے نو حسین یعنی نو امام ب امام حسین اولادینہ سلسلہ نالی حسن حسین اور نو حسین حضرت امام حسین اولاد اللہ جنگ تھا مچن متحرونہ معصومہ جنگا ماں پاک و طرین اور معصومین معصوم ان لفظ متحر تہارت پاکی اور معصوم لفظوں سے معصوم ملب عین کے ہر قسم گناہ نے سگرا قبر شدن قوم خدا سے شو سے خدا سے امت ہر قوم راہبر اور راہنما بس تعامبر خیاف جانسن قرارتا خیاپ جانسن گا قسمی خیاف صدا الم الشامہ قرآن حیات نے تشہیر و تفصیر بیان بیالا مبارک حدیث جو کہ دین اسلامی تشریح و تفسیر قرآن تفصیل خوشبہ القصل سے تھیمہ حدیث کن گا دین کمی بیشی و مجھو نفس مرسیمہ دبا ہوئی موما وا سے ہاتھ ظالم کنی حق و کما حاقہ امر للہ تھن چمند ذمہ داری خدا سے دِی ہنسوں قل بنیں دو بھر دوں خدا سے معصوم یاخیر تاکہ امر اللہ ہمیشہ ہدایت وت کو ہنج جی کو مضبوطی سالہ امت لاتوکھ بھری اور امت ہر امتحم سے دن معصوم کھاد کو بھری دو پھر ہنسوں معصوم بسے خدا سے ہاں یا نہیں یاقید بنوں اور دی حدیث صلی اللہ علیہ السن کس وقت صنبا قدہ معصوم اور پاکن متحرون معصوم صحیح الفاظ نوش پر رسول سے بارہ امامی ملتا حدیث حوث اور دو علاوہ جو ہے عدد و غربہ حدیث کُ باقی حدیث کُ الطح ہاں جی بہت سے دلیل جامر حافظ قرآنِ برابر و علمی اعتعاد ہاں جی پیا میری خدا اللہ خدائیس خدا رسول احتبیس اور رسول اعتعت شرط و شروع مت اور شرط شروع سے معوم الامرین ہاں جی ان میں وجہ سے شرط شروع مایافین یہ وہی معصوم ہنسیاں ہیں اور دو علاوہ سے یہاں تفصیلی جزیات بحث عدیث نسل معمو دلی سین تاہم ادان اطباع سے اختصار کے طرح باسی واہ میں چھل دو علاوہ جو ہے یہاں مختصر سوالیز جواب سانچوں گی باس امامت کا کلیئر بیا پھری اور نشکو یا پنجتاً پاک سے مرادگاہ ہیں اللہ تجن اور باشک ودیث سوالات کو نہ آسانی لیکن ممکن باس جیسے بلوث کن لا جوان کن لا مدھ و جس کا دی ہنسوں والی نو ذہن کوئی کوئی شکر کو شبہ دیوت نہ دو دور بیا بھرے بندہ حخیر سے بہت ہی سوالات کن تھیں ذہنی چونت شجھ ہو نو پنجر پارک سے گاہ ہستیوں مرات نندی ہنسوں مراتین نمبر ایک حضرت محمد وصف صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ لنا آخری نبی اور رسولین پنجتاً باغی پہلا حسی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خدائے صفٰ حرسط آخری نبی اور آخری رسول میس رسو حضرت علی علیہ علی السلامین جو کہ امام اول سے رسقہ حضرت فادمۃ الظہر السلام اللّہ عل پنجت باغی حضرۂ سب رسکا پنجتن پاک دی مجموعی نو یہ مقدس ذواد کے نصق حضرت حتم زہرائن سے کہا حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام یعنی سلسلہ امامت گی سرف امام اور غیر کہا سید شودا حضرت امام حسین علیہ السلاۃ السلام شاک تو دی پانچ ہستی مجموعہ ہاں جی پنجتاً پاک ذیر چھز ہو دی ہستی غیر مجموعہ پاک جس جس رسول صلی اللہ وسلام حضرت علیہ علی علیہ السلام حضرت فاطمۃ اللہ علیہ الحت امام حسن امام حسین علیہ صلاۃ وسلام یہ پانچ ہستی مجمو اللہ پنج تنگ ہستی غا پنج پان تنجو کا آئے تثی قرآن پاکیوں سے معلّہ کم الرسا شخیق خدان دعال ہر کچھ میں ناپاکی دور بیاتی آتی ہے راد ویسد اور عیداں استحمہ بھی آتی ہیں حر عید استحمہ دی آیت کو سن پنجتن پاک بارہ امامی عصمت واضح ترین قرآن روشنی دلی فن خدا سے ہر کچھ میں گناہ شنا شرک شدنا اور مراد میں اور دیر یہ سوال تھی دو بارہ ہاں جی ہمارے بارہ اہم علیہ السلام کے آسمائے گرامی ترتیب ہمیں بتائیں امام چونک ملتا خوش شری کا ذیل چھ نہ تو یقیناً حرن اور باشی بچل سانج یاد پر گوشت اور غذا سان یقیناً او مغوش اور ستھی تھی باوجود چار زمین ایک واقعی چینی سو سے بزرگ چھکیاں ایران سفارت وضم ہالکہ نسو کم کم ساٹھ ستر سال عمر ریت خونس بھئی مار مال سے بارہ ملتا ہے اچھا میں سنی تو بارہ ملتا سے چھڑکا سے ممکن ہے بہت چلو چیز چھڑکے بارہ امام ملتا ہاں آم امام اول ملتا دو دوم بودو مرائن دو دھوم بھو زیرے یولا ہراً دعائے تو شفو پارا امام ملتا ہو شادی منتاف دل تک حلجہ کر لے گامی ملتا سے دے دعا پی دینے کا عمل ہے او میں ہمیں یوگلہ جو ہے امام اول دوم سو اول ملتا ہو دو دھوم دو سو ملتا مشکل ہے ہاں عام طور سوال جواب بیچ کے ازیات دیادت عادت میں تنا تو دے بزرگ پل دو کا موں. ماں من کوئی ہاں شیطخان چاہیں نہ بھائی شیخ پاؤں گا بارہ کیسے ہو سکتا ہے یا امام رضا دے رہے وہ رضا دے رہے وہاں خوان ماتا ہے چونکہ ایران اور خون گامان سے آستان ہو یا دے گا بندہ کھیل <سؤال> مل پا کے امام میں ملتا ہو سریکا اور جدو ایک امام چونکہ لنگا شیت سن جا امام چونگا ملتا خوان خوان کی چیز دے بار امام امتافری کا ممکن ہے شاید بچ لوگوں کو का جی نہ بھی آ جائے شریکہ میومت پسند ہاں جی مادانجو کا عام طور پر شریک آج نے الگ کا میومت ہو لیکن ایک نرواشی امام شدہ قوم محیق ہوں عاشق یعنی کہ پہلا امام المتاب حضرت علی, علی علیہ السلام دوسرا یہ سمام امتا حضرت امام حسن مشطبہ علیہ السلام صور اِمامتاب حضرت امام حسین شید کالولا علیہ السلام امام امام علی زین العابدین علیہ السلام فغرص امام بضرت امام محمد باخیر علیہ السلام ٹکر اِس اماں و چھٹّہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام عبد الص امام حضرت امام علیہ السلام رسل امام کو حضرت امام علی رضا علیہ السلام اور گرس امام کو حضرت امام محمد تقی حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اور شرس امام کو حضرت امام علی نقی علیہ السلام اور چشی رس امام کو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اور چورسی چوبیس رس امام کو حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام جو کہ حکمِ خدائے کا پرد غیر شخصیت اور چنانچہ یہ آخری امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے مطابق اس وقت ظہور فرمائیں گے جب پوری دنیا ظلم و ستم سے بڑھ چکی ہوگی جب اذن الہی کا پھر ہاپس ظاہر ہوئے اور جس سلسلے میں ہاں یہ جی سوال چیخا کہ کبھی کبھار انسان شکو کو شبہ دیتا ہمارا سوال ہے بھائی جو ہے پنجتا نپاک بارہ امام چادہ معصوم جم گامہ جمع بے نتام سو میں ہاں ایک سوال اٹھاتے ہیں پنجن پاک بارہ امام چاردہ معاسمین تو so دے والے انسان کا بھی شاہ شپانی حوصلہ بارہ دے کے جمع چودہ یعنی چھبیس سو دین دے کا پانچ پک بنا اکتیس سو اکتیس نفاسوں دے جگہ ون. لیکن دو مینوں یعنی چاردہ معاشمی بارہ امام جنگامہ بارہ امام پوئکا یعنی یا امام چونگس پوئکا شسپا رسول صلی اللہ علیہ ولسلم ہاں جی اور حضرت ذہر یا علیہ صلاۃ والسلام دی پر جمع بنے چادہ معصوم زبین دی مجموعہ بارہ اِمام ملتا فلاں دے دے دی بارہ امام بےکا چسپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حادمت و زہرائے کا کلبن ہے دی مجموعہ دی چودہ ہسلا چادہ معصوم زبین پانجن باپ و یا چادہ معصومین دی گروہ پین پہلا پانچ ہستین چست رسو صلی حد زہرائی دین امام علی دین امام امام حسین پہلا جو چود ماسومی چودہ ہست پہ لا پانچ ہست ماسو لا پنج تن پاک دربی چ پنجن پاک یا چودہ پویں ناجوئپن بارہ امام پوسے یاد چودہ پوئیں ناجوئپن اور چودہ ماسومی پو ایک دار بادشار مع یہ چودہ حسی ہیں باہر خارجی میں چودہ ہیں ایک تیس نئے ہیں چونکہ جنگا چودہ ان ناجوں پہ یا چبجی ہوئی ناجوں پہ بارہ ماں پتہ یا چبجی ناجوں کے دل جگہ یا نا اللہ جس طا چھ سے امامت کے بارے میں تو آخر دو تفصیل کے لال محت سر انداز تھن چل بھونو امید وقت دی دی معلومات کو نسب اللہ گھرے ہاں جی مضبوط بھی آتی ہے عورتیں بچوں نے سامجن تھن چُسے سب اتنا المید اور نزاکت خدا نل محمد نال محمد اللیویت کی صحیح معرفتسوں سے یونی دامن لسل جسے یونی دنیا جنم دنی دو ایک سچا محیط کی کا زندگی بھی آتی بے لیا مہسوم شفات الا نصیب برتیاں توفی شذلہ خدا تمام مسلمان کو ندی ہستمی مارفت سے جو دامن لے تو اللہ آمین یا رب بلان